صد اللہ جیسا کہ آپ گزشتہ رکو میں سن چکے کہ صورت البقرہ کی آیت نمبر چالیس سے آیت نمبر ایک سو تک مسلسل بنی اسرائیل سے خطاب ہے اس میں ان پر اللہ کی نعمتوں کا بھی ذکر ہے اور ان کی حکم عدولیوں نا پن اور کفرانے نعمت کا بھی ذکر ہے اور یہ سب کچھ اللہ نے اس لیے ذکر فرمایا تاکہ مسلمان ان اخلاقی علمی عملی فکری نظریاتی اعتقادی غلطیوں سے بچیں جن کا شکار بنی اسرائیل ہوئے ایک حدیث میں سروعالعالم صلی اللہ علیہسم نے فرمایا کہ تم بھی پچھلی امتوں کی اتباع کرو گے یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھسے ہوئے ہوں تو تم بھی ایسا قرض کرو گے عرض کیا گیا یا رسول اللہ کیا آپ کی مراد یہود و نسارہ ہیں کہ ہم ان کی اتباع کریں گے تو آپ نے فرمایا کہ اور کون تم انہیں کی اتباع کرو گے تو ان آیات کو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 سے بھی اور اس پہلو سے بھی سننے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم بھی تو ان کمزوریوں اور ان غلطیوں اور برائیوں کا شکار نہیں جن کا شکار اپنے اپنے وقت میں یہود و نصارہ ہوئے آج کے درس میں ہم نے جو پہلی آیت کریمہ پڑھی آیت نمبر سینتالیس اللہ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل کرو نعمتی الطی عن تو اے بنی اسرائیل یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی اللہ نے بنی اسرائیل پر بہت ساری نعمتیں نازل فرمائیں کئی مصیبتوں سے انہیں نجات دی ایسے مواقع پر اللہ نے ان کے لیے اسباب مہیا فرمائے جب وہ اسباب سے یکسر محروم ہو چکے تھے فرعون کے ظلم سے نجات دی سمندر میں ان کے لیے بارہ راستے بنا دیے صحرا میں تھے بادل کا سایہ مہیا فرما دیا پیاسے ہوئے پتھر سے بارہ چشمے جاری فرما دیے بھوک نے ستایا کھانے کو کچھ نہ تھا منصلوا کا انتظام فرما دیا ارض مقدس میں ان کا داخل ہونا اور عرض مقدس کو فتح کرنا ان کے لیے ان کی کمزوریوں کے باوجود آسان کر دیا کثرت کے ساتھ ان کے اندر اللہ نے امبیا اولیا صلاحہ زحاد اباد سلاطین عمرا اور بادشاہ پیدا فرمائے من حیث القوم کسی بھی قوم کے اندر اتنے انبیاء نہیں آئے ایک خاندان کی حیثیت سے ایک نسل کی حیثیت سے جتنے امبیا بنی اسرائیل میں آئے اور جیسا کہ آپ سن چکے کہ یہ بنی اسرائیل ان کا خاندانی لقب ہے مذہبی اعتبار سے تو وہ یہود ہیں لیکن نسلی اور نسلی اعتبار سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد اور اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا جس کا معنیٰ عبداللہ اللہ کا بندہ تو بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد تو اللہ فرماتے کہ میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی میرے بزرگوں اور دوستو ہم میں سے ہر ایک کو انفرادی طور پر بھی اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنا چاہیے اور اجتماعی طور پر بھی اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنا چاہیے میں اگر اپنے بارے میں سوچوں تو بلا مبالغہ کہتا ہوں ولادت سے لے کر اب تک اللہ کی اتنی نعمتیں مجھ پر نازل ہوئیں اللہ نے اتنا کچھ عطا کیا کہ جب میں ایک طرف اللہ کی نعمتوں کو دیکھتا ہوں اور دوسری طرف اپنی کمزوریوں کو دیکھتا ہوں تو سر شرم سے جھک جاتا ہے میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کر سکا عام میں سے ہر ایک اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے اور یاد رکھا کرے بھولنا نہیں چاہیے ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو فقیر تھے اللہ نے امیر کر دیا بہت سے ایسے ہیں جن کے باپ دادا روٹی کے ایک ایک لقمے کو ترستے تھے آج اللہ نے ان کو بے تحاشہ رزق عطا فرما دیا ان کے بڑوں کے پاس سر چھپانے کے لیے جھونپڑا بھی بڑی مشکل سے ہوتا تھا آج وہ بنگلوں اور کوٹھیوں میں رہتے ہیں ان کے آبا کو نقل و حمل کے لیے اور سفر کے لیے گدا گاڑی بھی میسر نہیں تھی سچ کہہ رہا ہوں گدا گاڑی بھی میسر نہیں تھی آج وہ قیمتی گاڑیوں پر پھرتے ہیں میں خود ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کل تک کوئی چیز نہ تھی ان کے پاس آج اللہ نے ان کو بہت کچھ عطا فرمایا اگر ہم اجتماعی اعتبار سے دیکھیں تو قیام پاکستان سے قبل ہم کن مصیبتوں کا شکار تھے انگریز کے ظلم و ستم کو یاد کریں پھر ہندوؤں کی دفا کاریوں کو یاد کریں اپنی غربت کو یاد کریں یہ یاد کریں کہ ہمارے پاس اور اللہ کی شان دیکھیے کہ پاکستان کو آزادی ملی تو اس دن رمضان کی ستائیسویں شب تھی نضول قرآن کی شب اور میں اکثر حکیم محمد سعید شہید رحمہ اللہ کی بات نقل کیا کرتا ہوں وہ فرماتے تھے کہ پاکستان سور رحمان کی تفسیر ہے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہم پاکستان والوں سے سوال کر رہے ہیں کبھی ائی اعلی ربات تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے یہ جو آپ کو لاقانونیت مہنگائی دہشت گردی علماء کا قتل خون ریزی جور و جفا دکھائی دیتے ہیں تو یہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے اس سب کچھ میں اس دھرتی کا اس ملک کا کوئی دخل نہیں ہے اللہ نے تو ہم کو ایک عظیم ملک زمین کا بہت بڑا ٹکڑا عطا کیا جہاں ہم اگر چاہتے تو آج دودھ کی نہریں بہ رہی ہوتی جہاں ہم چاہتے سدھ کے دل سے چاہتے تو اللہ اور اس کے رسول کا قانون یہاں جاری ہوتا ہم چاہتے تو یہاں ظالموں کے ہاتھ توڑے جاتے مظلوموں کی داد رسی ہوتی قانون کی بالادستی ہوتی محمدی مساوات ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اگر یہ سب کچھ نہیں ہے تو اس میں اس ملک کا قصور نہیں ہے ہمارا قصور ہے ہمارے اعمال کا قصور ہے ہمارے حکمرانوں کا قصور ہے اور ہمارے حکمران ہمارے اعمال کے نتیجے میں ہم پر آتے ہیں امال امالکم نبوت کی سچی زبان نے فرمایا جیسے تمہارے امان ہوں گے ویسے تمہارے حکمران ہوں گے اگر ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان ثنورین علی مرتضی رضی اللہ انہم جیسے حکمران چاہتے ہو تو پھر بلال حبشی صاحب اور معاذ جیسے ریا اور مشیر اور وزیر اور معاون بھی پیدا کر تو ان نعمتوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے جو ہم نے ہم پر اللہ نے کی لیکن ہم نے اللہ کا شکر ادا نہ کیا یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل یاد کرو جو بھی کہہ سکتے ہیں یاد رکھا کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی ہیں جو اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے وہ گویا کہ نعمت کے پیروں میں زنجیر ڈال لیتا ہے پھر نعمت اس سے ٹلتی نہیں ہے جو نعمت کو بھول جاتا ہے اور شکر ادا نہیں کرتا تو پھر نعمت اس سے چھن جاتی ہے اس قرو نعمتی التی ان تو علی کم و اندل کم اور بے شک میں نے تم کو فضیلت دی جہانوں پر یہاں سوال ہوا ہے کہ سارے جہانوں پر فضیلت تو اس امت اسلامیہ کو حاصل ہے امت محمدیہ کو تو اللہ نے کیسے فرمایا کہ میں نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت دی تو بات یہ ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب پوری دنیا کفر و شرک میں ڈوبی ہوئی تھی اور اللہ نے بنی اسرائیل کو ایمان کی نعمت اور عقید توحید کی نعمت عطا کی یوں اللہ نے ان کے سارے جہانوں پر فضیلت عطا کی اور میں نے عرض کیا کہ بنی اسرائیل ایک مخصوص قوم اور ایک مخصوص نسل کا نام ہے تو ایک ایسی نسل ایک ایسی قوم جس کے اندر انبیاء کثرت سے آئے جس کے اندر اولیاء اور صلحات کثرت سے پیدا ہوئے اس اعتبار سے بنی اسرائیل کو دنیا کے سارے خاندانوں نسلوں پر فضیلت حاصل لیکن امت محمدیہ کسی نسلی نسبی خاندانی قوم کا نام نہیں ہے یہ تو ایک مذہب ایک دین ایک کتاب اور ایک نبی کے ماننے والوں کا نام ہے تو اگر مذہب دین اور ایمان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر امت محمدیہ کو دنیا کی ساری امتوں پر فضیلت حاصل اور اگر ایک خاندان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر اپنے وقت میں بنی اسرائیل کو دنیا کی دوسری قوموں اور خاندانوں پر فضیلت حاصل تھی بتقو یوم تجزی نفسن ان شع درو اس دن سے جس دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا بنی اسرائیل میں جو بگاڑ پیدا ہوا تو اس بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ عقیدہ آخرت میں ان کی خرابی تھی آخرت کے بارے میں ان کے ہاں چار تصورات تھے پہلا تصور یہ تھا کہ ہمیں اولیاء سے نسبت ہے انبیاء سے نسبت ہے سلحہ سے نسبت ہے ہم ان کے ماننے والے ہیں ہماری نجات یقینی ہے دوسرا تصور یہ تھا کہ ہمارے نیک لوگ ہمارے حق میں سفارش کریں گے چنانچے بغیر عمل کے ہم جنت میں چلے جائیں گے اور تیسرا تصور یہ تھا کفارے کا عقیدہ جو اصل میں تو عیسائیوں کے ہاں ہے اور یہودی بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے کہ عیسی اس علیہ السلام کے بارے میں یہ تصور کر لیا گیا کہ انہوں نے صلیب پر چڑھ کر ساری عیسائی امت کی طرف سے کفارہ ادا کر دیا اب عیسائیوں کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں عیسیٰ اس علیہ السلام کے مسلوب ہونے کی وجہ سے عیسائی سارے کے سارے جنت میں جائیں گے اور چوتھا تصور یہ تھا جو دنیا کی بہت ساری گمراہ قوموں کے اندر پائے جاتے ہیں کہ فلاں کی اللہ کے ہاں بڑی شنوائی ہے بڑی پہنچ ہے اور وہ قوت اور طاقت کے زور پر ہمیں جہنم سے چھڑا لے گا یہ چار تصور تھے ذرا غور فرمائیے آج ہمارے اندر بھی یہ چار تصور نہیں ہے یہ چار باتیں نہیں پائی جاتی ہم میں سے بہت سارے ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ ہم تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں لہذا ہماری نجات یقینی ہے کچھ کرے نہ کریں چاہے کلمہ پڑھ کر ساری زندگی کلمے کے خلاف زندگی بسر کریں ساری کی ساری زندگی کلمے کے خلاف کہیں تو لا الہ الا اللہ اور جھکے اللہ کے سوا ہر کسی کے سامنے کہا تو یہ لا الہ اللہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر نہیں جھکے گا لیکن عمل یہ ہو رہا ہے کہ اللہ کے سامنے نہیں جھکتے سب کے سامنے جھکتے ہیں مغرب کے سامنے جھکتے ہیں مشرق کے سامنے جھکتے ہیں اقتدار کے سامنے جھکتے ہیں روپے پیسے کے سامنے جھکتے ہیں خاندان کے سامنے جھکتے ہیں اور پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ جس کا مفہوم کہ زندگی گزاریں گے تو رسول اللہ کے طریقے کے مطابق لیکن اس پڑھنے کے بعد ہم نے غیروں کے طریقوں کو تو اپنایا لیکن رسول اللہ کے طریقوں کو اختیار نہ کیا اور گمانڈ یہ ہے کہ ہم چونکہ کلمہ پڑھنے والے ہیں اس لیے ہماری نجات یقینی ہے ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ اللہ کے نبی اور اللہ کے نیک بندے ہماری سفارش کریں گے اور ہم جنت میں چلے جائیں گے اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے شہداء سفارش کریں گے قرآن پر عمل کرنے والے حفاظ سفارش کریں گے اللہ کے نیک بندے سفارش کریں گے لیکن ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی اللہ کو سفارش کے ذریعے سے مجبور نہیں کر سکتا سفارش تو ایک اعزاز ہوگا جو اللہ اپنے مخصوص بندوں کو عطا فرمائے گا گویا کہ بعض بندوں کے بارے میں اللہ فیصلہ کر چکا کہ ان کو دوزخ سے نکال کر جنت میں ڈالنا ہے فیصلہ تو کر چکا لیکن اللہ چاہتا ہے کہ اپنے کسی نیک بندے کو عزت عطا فرما دے تو اسے یہ موقع دے گا کہ فیصلہ تو میرا ہے مگر سفارش تم کر دو دنیا دیکھے گی کہ اس کی سفارش کی وجہ سے یہ جنت میں جا رہا ہے حالانکہ یہ فیصلہ تو میرا ہے مجھے کوئی سفارش سے مجبور نہیں کر سکتا مگر میں اپنے نیک بندوں کا مقام بڑھانا چاہتا ہوں ایک ادیس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے معاملات کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جہاں اچھے کام کی سفارش ہو تو تم کرو ہوگا تو وہی جو اللہ چاہے گا اور کیا جائے گا وہی جو شریعت کے مطابق ہوگا لیکن تم سفارش کر کے اجر حاصل کر لو لیکن کون سی سفارش شفاعت حسنا اچھے کام کی سفارش برے کام کی سفارش نہیں یوں ہی قیامت کے دن اللہ اپنے بعض گناگار بندوں کو عذاب سے نجاب دے کر جنت کی نیتوں میں پہنچانا چاہے گا لیکن بظاہر بہانہ بن جائے گا اللہ کے کسی نیک بندے اور سید الانبیاء علیہ السلام کی سفارش تو ایک بات تو یاد رکھیں کہ اللہ کا کوئی بندہ سفارش کے ذریعے سے اللہ کو مجبور نہیں کر سکتا شفاعت جبری نہیں ہے شفاعت کہری نہیں ہے کہ اللہ کو مجبور کر دیا جائے اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ سفارش کے قبول ہونے سے پہلے جب عرصے تک دوزخ کی آگ میں پڑا رہے گا تو کیا اس آگ میں پڑا رہنا قابل برداشت ہوگا کیا یہ آسان ہوگا اللہ قیامت کے دن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ دن پچاس ہزار سال کے برابر یا ہزار سال کے برابر تو اگر چند دن بھی اس کو جہنم میں گزارنے پڑے تو کیا برداشت کر سکے گا یہ تو یہودیوں والی جرت ہو گئی جو کہتے تھے وہ کالو لن تمسنارو اللہ ایام مدودہ ہم جہنم میں جائیں گے مگر چند دن کے لیے جائیں گے وہ ایک کوئی پرواہ نہیں وہ کمزور انسان جو ایک منٹ کے لیے ہاتھ پر آگ کا انگارہ نہیں رکھ سکتا وہ ایسی آگ میں کئی دن کئی ہفتے کئی مہینے کئی سال کیسے گزار سکتے ہیں جس آگ کا یہ حال ہوگا کہ اوپر بھی آگ نیچے بھی آگ دائیں بھی آگ بائیں بھی آگ آگے بھی آگ پیچھے بھی آگ لباس بھی آگ کا جوتے بھی آگ کے ٹوپے بھی آگ کی آگ ہی آگ آگ کے ستون اللہ فرماتا سی آما دن آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں اسے بند کر دیا جائے گا کیسے گزارا کر سکے گا کیسے برداشت کر سکے گا تو یہ جرت کہ کوئی بات نہیں جب تک سفارش نہیں ہوگی ہم جہنم میں رہ لیں گے بہت بڑی جرت ہے اور یاد رکھیے کہ جب گناہ کے کام پر جرت کی جاتی ہے تو یہ جرت کرنا گناہ کی سنگینی کو اور بڑھا دیتا ہے اللہ اپنے مقابلے میں جرت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اپنے سے ڈرنے والوں کو پسند کرتا ہے کہ اللہ میں بہت کمزور ہوں میں تو جہنم کی آگ میں ایک منٹ نہیں گزار سکتا اللہ تو کرم فرما دینا کوشش کرنا میرا کام ہے کہ میں ایسے کام کروں کہ جہنم کی آگ سے بچ جاؤں اور میری ٹوٹی پھوٹی محنت کو قبول کر لینا یہ تیرا کام ہے تو ہم میں سے بھی بہت سے ایسے جن کے اندر شفاعت کا غلط تصور پایا جاتا ہے عدی سماط ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کے حضور سجدے میں پڑ جاؤں گا طویل سجدہ اور اللہ سے ایسی دعائیں کروں گا جو آج مجھے بھی یاد نہیں اللہ اس وقت میرے دل میں ڈالے گا اللہ اکبر میں نے عرض کیا نا کہ فیصلہ تو اللہ کا ہوگا لیکن اللہ عزت دینا چاہے گا اور سب سے زیادہ عزت دی جائے گی سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے تو دنیا کا ہر مسلمان پندرہ سو سال سے دعائیں کر رہے اور آنے والی صدیوں میں دعائیں کرتا رہے گا بس ہُو مقام محمود النبی بتا ہمارے نبی کو مقام محمود عطا فرمانا جس کا تو نے وعدہ کیا ہے اللہ نے وعدہ کیا سورہ اسلام ربو کا مقام محمود نبی امید رکھیں کہ اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا تو ہم اور دنیا کے سارے مسلمان دعا کرتے آ رہے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ اے اللہ ہمارے آقا کو مقام محمود عطا فرما کہ جس مقام پر فائض ہو کر آپ ہماری سفارش فرمائیں گے ورنہ وہاں تو حال یہ کہ بڑے بڑے نفسی نفسی کہہ رہے گے آدم صفی اللہ کی زبان پر نفسی نفسی ہوگا حضرت نوح علی اسلام کی زبان پر صفی نفسی نفسی ہوگا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زبان پر نفسی نفسی ہوگا حضرت اسماعیل علی اسلام کی زبان پر نفسی نفسی کلیم کی زبان پر نفسی نفسی ہوگا اور عیسیٰ روح اللہ کی زبان پر نفسی نفسی ہوگا انسان مارے مارے پھر ہوں گے کبھی اس نبی کے دروازے پر دستک دیں گے کبھی اس سے درخواست کریں گے سفارش کر دی دیئے بگا دیے جائیں گے پھر آخر میں سید الانبیاء کے حضور اپنی درخواست لے کر پیش ہوں گے اور سید الانبیاء اللہ کو مجبور نہیں کریں گے اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ عزت افزائی کے لیے فرمائیں گے میرے نبی آپ سر اٹھائیے تو تشفا آپ سفارش کیجئے آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا اس کے بعد آپ سفارش کریں گے تو آخرت کے بارے میں جو غلط تصورات بنی اسرائیل میں تھے یا یہود و نسارا میں ان میں سے بعض ہمارے اندر بھی آ گئے معاف کیجیے گا معاذ میں کسی مسلمان کو یہودی یا عیسائی نہیں بنا رہا نہیں کہہ رہا لیکن اللہ تو قرآن میں ان کی کمزوریاں اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ مسلمان ان سے اپنے آپ کو بچا سکے اور ہم ان میں سے بعض کمزوریوں میں مبتلا ہو چکے جیسے جہود کا دعویٰ تھا لیند خل الجن اللہ من کا نوا اور نصارہ کا دعویٰ تھا او نسارا جنت میں صرف یہودی داخل ہوگا جنت میں صرف غذائی داخل ہوگا بلا تشبی بلا تشبی بار بار بلا تشبی کہہ رہا ہوں کہ ہی مجھ پر فتوہ نہ لگا دیجیے بلا تشبی کہہ رہا ہوں ہم میں سے ہر فرقہ یہ کہتے ہیں جنت میں صرف ہم جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا ہمارے فرقے سے تعلق رکھنے والا جنتی چاہے اس کے اعمال کیسے بھی کیوں نہ ہو اور مخالف فرقے سے تعلق رکھنے والا جہنمی چاہے اس کے اعمال کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہو یہ تصور غلط ہے کہ کسی مخصوص فرقے سے تعلق رکھنے والا کریکٹر کے اعتبار سے معاملات کے اعتبار سے گیا گزرا پرلے درجے کا چھوٹا فراڈیا حقوق العباد پر ڈاکہ ڈالنے والا چور اخلاق کے اعتبار سے گرا ہوا کردار کے اعتبار سے پس لیکن چونکہ اس کا کسی مخصوص فرقے سے تعلق ہے تو ہم کہتے یہ جنتی اور دوسرا جہنمی یہ سوچ یہ تصور غلط ہے اس فرقہ واریت نے بہت سے مجرموں کو چھپا رکھا ہے ہمیں اپنے فرقے کا مجرم بھی عابد اور زاہد دکھائی دیتا ہے اور دوسرے فرقے کا عابد اور زاہد بھی مجرم دکھائی دیتا ہے یہ سوچ غلط ہے مجرم کو مجرم کہیے چاہے وہ آپ کی جماعت کا صدر کیوں نہ ہو اور نیک کو نیک کہیے۔ چاہے وہ مخالف جماعت کا ایک معمولی سا کارکن کیوں نہ ہو یہ مسلمان کی شان ہے وہ سچائی کا اقرار کرے تو آخرت کے بارے میں جو غلط تصورات تھے ان کی نفی فرمائی متکو یوم یوم تجزی اے لوگو ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا یوم یفر المرء من عقی و امہی و ابی ہی وہ ہی و بنی ہی لکل امن ہوم یوم اذن شہ انگنی ہی قیامت کے دن کو دنیا پر قیاس نہ کرو کہ دنیا میں کبھی مجرم کو چھڑایا جاتا ہے زمانت دے کر کبھی چھڑایا جاتا ہے سفارش کے ذریعے سے کبھی چھڑایا جاتا ہے فدیہ دے کر رشوت دے کر اور کبھی چھڑایا جاتا ہے طاقت کے زور پر طاقت والے جیلیں توڑ کر بھاگ جاتے ہیں تو قیامت کے دن کو دنیا کے دنوں پر گیاس نہ کرو اے سفارش کے نظام میں ڈوبے ہوئے لوگوں اے رشوت کے آدی لوگوں اے اپنے نظام عدل کو تباہ کرنے والے لوگوں اے پولیس کو جرائم کے راستے پر ڈالنے والے لوگوں اے حکمرانوں سے غلط توقعات رکھنے والے لوگوں اور اپنی طاقت پر گمند کرنے والے لوگوں